ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ کی نہیں کیونکہ کہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے اللہ سے ایک بار آپ تحجد کے وقت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح احشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے کنکر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے یہ نہ جانے کیا ہے یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تھا مگر جس چیز سے آپ کو تھوکر لگی تھی عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جی ہاں چار چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کنکر پتھر لوہا یا لکڑی لیکن پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے وہ کیسے تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائیوں سے پوچھیں گے یہ حضور پتھر ہے یہ پتھر والی سائڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں بالکل چکنا اور بالکل کلیئر یہ پتھر ہے اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے اور ہاتھ بھی لگائے تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ادھر آئے تو یہ لوہا ہے یعنی یہ آئرن ہے اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے اور یہ والی جو سائڈ ہے یہ لکڑی ہے ٹھیک ہے اب یہ چار چیزیں ایک ہی جگہ میں ایک ہی پتھر میں مکس ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبورٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبورٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا بہرحال وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے چاہے اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ دس بارہ سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا والد صاحب نہ اٹھا سکے بہرحال یہ یہ عجیب و غریب لگ, ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں اللہ ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمد للہ اٹھ گیا دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں بتایا گیا کہ اگر یہ اٹھ تو گیا لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یہ و تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے آپ بھی اگر احمدآباز شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق تعفر